بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ قرآن اللہ ولاۃ یا رب العالمین قرآن سے میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ تلاوت کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد المایا کہ یا ترجمہ رسا اللہ وقت رکھوں گا جب یہ دو لفظ ہم کر لیں گے آمنو اور ایک ہے آمین اگر کوئی آپ سے پوچھے دونوں میں کیا فرق ہے تو آپ کہیں گے جی زی زبر کا فرق ہے یہی نظر آ رہا ہے آپ کو لیکن اس کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ انشا اللہ تعالی اب ہم سالو کرنے لگے ہیں میرا صرف آپ سے یہ سوال ہے کہ جو آم کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے بتائیے اس لفظ کی شکل آپ کی ماضی یا مظاہر گردان میں سے کس والے سیکھے سے مل رہی ہے جی ماضی کے جمع کے لفظ ماشاءاللہ یہ آپ نے یہ کام تو کیا نا اوکے جی لیکن مجھے بتائیے جتنی بھی آپ نے ماضی کی گردانے کی چاہے سلاسی مجرد سے تھیں چاہے مزید فی سے تھیں آپ کو کبھی الف کے اوپر کھڑی زبر نظر آئی کہیں نظر یہ الف کے اوپر کھڑی زبر کہاں سے آ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے یہ آج سے ہم سیکھنا شروع کریں گے اور یہ جو ٹاپکس اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں عربی گرامر کے وہ ٹاپکس ہیں جو عام طور پر عام طور پر عربی گرامر کی کلاسوں میں نہیں پڑھائے جاتے ان کو نہ پڑھانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یہ آپ بتائیں گے لیکن میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہوں گا کہ یہ ٹاپک جو میں آپ کو شروع کروانے لگاؤں یہ میرے پسندیدہ ترین ٹاپکس ہیں نمبر دو پران مجید کا آپ پہلا صفحہ سوت البکرا کا کھولیں ان ٹاپکس کو پڑھے بغیر کور ہی نہیں کر سکتے پہلے صفحے کی بات کر رہا ہوں جو کہ پانچ لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے تو وہ صفحہ جو دس یا بارہ لائنوں پر مشتمل ہوگا اس کو تو کرنا اور مشکل ہوگا یعنی اتنی امپورٹینس ہے ان ٹاپکس کی لیکن یہ نہیں پڑھائی جاتے اور میں آپ کو دلچسپ ایک بات سناتا چلوں یہاں پہ کہ میرے اساتذہ نے بھی مجھے یہ ٹاپکس نہیں پڑھائے یعنی میں نے ڈاکٹر عبدوسمی صاحب سے عربی سیکھی بنیادی لیکن انہوں نے ہمیں یہ ٹاپکس نہیں پڑھائے اس کے بعد ڈاکٹر بدو صاحب نے ایک مرتبہ آپ نہیں پڑھاتے تو اس وقت مجھے پتا کہ ڈاکٹر سرار صاحب بھی یہ نہیں پڑھاتے تھے ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے ان سے پڑھی تھی لیکن یہ ٹاپکس اتنے اہم اور دلچسپ ہیں اور مزیدار ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بغیر عربی گرامر انکمپلیٹ ہے تو مزید اس سے بات کیے میں ٹاپکس شروع کرنے لگا ہوں اور اس ٹاپک کو ہم جو ہیڈنگ دیں گے وہ ہوگی غیر صحیح افعال کی غیر صحیح افعال سے ایک بات آپ کے ذہن میں فوراً آگے ہوگی کہ اس سے پہلے جو ہم نے افعال پڑھے نا وہ سب کے سب صحیح افعال تھے آج سے ہمارے جو افعال شروع ہو رہے ہیں یہ غیر صحیح افعال شروع ہو رہے ہیں جن میں سے آمنو جو ہے یہ بھی ایک غیر صحیح فیل ہے فیل کی تقسیم گرامر والوں نے مختلف انداز میں کی ہے فیل کی تقسیم زمانے کے اعتبار سے بھی کی گئی ہے زمانے کے اعتبار سے فیل دو طرح کا ہوتا ہے ماضی مظاہرے وہ تقسیم کس اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے فیل کی ایک تقسیم کی گئی ہے مفول چاہنے یا نہ چاہنے کے اعتبار سے کہ مفول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ بھی دو انداز میں ہے لازم اور متعدی وہ تقسیم مفول ہے یا نہیں ہے اس اعتبار سے کی گئی ہے فیل کی ایک تقسیم کی گئی ہے فائل کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے یعنی فائل مینشنڈ ہے یا نہیں ہے وہ ایکٹیو اور پیسے وائس کی ہے یعنی معروف اور مجھول سمجھ آ رہی ہے نا تو یہ مختلف انداز میں فیل کی تقسیم کی گئی ہے ایک زمانے کے اعتبار سے ماضی مزارے ایک مفول چاہنے نہ چاہنے کے اعتبار سے لازم اتردی ایک فائل کے مذکور ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے معروف مجھول ایک حروف مادہ کی تعداد کے اعتبار سے تین حروف مادہ 99.99% نائن سلاسی اور 0.01% پوائنٹ روبائی چار حرفی مادہ یہ تقسیم ہے حروف مادہ کی تعداد کے اعتبار سے کہ یہ فیل سلاسی ہے پتہ چلے جی اس کے رول لیٹرز تین ہیں یہ فیل روبائی ہے پتہ چلے اس کے رول لیٹرز چار ہیں ایک تقسیم ہے فیل کی جو ہم شروع کرنے لگے ہیں یہ تقسیم ہے حروف مادہ کے اعتبار سے وہ تھی حروف مادہ کی تعداد کے اعتبار سے کہ تین ہیں یا چار ہیں یہ تقسیم حروف مادہ کے اعتبار سے کہ حروف مادہ کون سے ہیں تو پہلی بات سمجھ لیں کہ یہ غیر صحیح یا صحیح فیل ہونا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حروف مادہ کون کون سے ہیں تو مختصرا اور بہت آسان یعنی جسے حلوہ کہتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ عربی گرامر میں کوئی فیل غیر صحیح کب ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کوئی بھی فعل غیر صحیح تین صورتوں میں ہوگا جی نمبر ایک اگر کسی فیل کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے تو وہ فعل غیر صحیح فیل کہلاتا ہے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے تو کیا کہلاتا ہے غیر صحیح غیر صحیح ہونے کی ایک صورت غیر صحیح ہونے کی دوسری صورت جب کسی فیل کے حروف مادہ میں کوئی حرف دو مرتبہ آ جائے جیسے میں آپ کو منع کرتا رہا یاد ہے نا کوئی حرف دو مرتبہ آ جائے تو وہ فیل غیر سے ہی ہو جاتا ہے اس کو ہم کہیں گے حرف کی ریپیٹیشن یعنی حرف کی تکرار فیل کے غیر سے ہی ہونے کی تیسری وجہ ہو سکتی ہے اگر فیل کے حروف مادہ میں واؤ یا آ جائے واؤ یا آ جائیں اور واؤ اور یا کو حروف علت کہا جاتا ہے حروف علت یعنی ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی فیل کے حروف مادہ میں حروف علت آ جائیں تو فیل غیر سے ہی ہو جاتا ہے ان تین صورتوں میں فیل غیر سے ہی ہوگا صحیح نہیں ہوگا اب میں سامنے سے اگر ان تینوں میں سے کچھ نہ ہو تو کیا کہنا ہے جی پہچان لیں گے لے جی مجھے بتائیے نون سواد راہ شین ہا دال صحیح حمزہ میم را غیر, غیر صحیح سین حمزہ لام غیر, غیر صحیح کاف را حمزہ غیر صحیح یہ تین اگزامپل آپ کو کیا بتا رہی ہیں غیر حمزہ غیر حمزہ کسی جگہ بھی آ گیا نا فالو کر رہے ہیں نا بادشاہ کا جی مجھے بتائیے کاف बा سہی مجھے بتائیے جیم ہا دال صحیح مجھے بتائیے با با مجھے بتائیے میم دال دال غیر, سیار. غیر سیار. مجھے بتائیے سا لام سا سی یہ تین ایگزامپل آپ کو بتا رہی ہیں حرف کی ریپیٹیشن مم. وہ شروع میں بھی ہو سکتی ہے وہ اینڈ میں بھی ہو سکتی ہے وہ ایک کے فرق کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا مزید جی شین کاف را صحیح, صحیح. کافر واؤ جیو دال ویسے yes, کاف واؤ لام yes, صحیح. دال این واؤ ویسے yes, واؤ آپ کو بتا رہا ہے کہیں بھی آ سکتے ٹھیک ہے خا لام صحیح غین فا لام یا سین را خیر صحیح با یا ای ان غیر صحیح ٹھیک ہے جی دال یا تو اللہ اتنے مادے آپ کے سامنے لکھے میں نے افال کے آپ نے پہچان لی کہ ان میں سے صحیح کون سے ہیں خیر صحیح کون سے ہمزہ والے جو ہیں انہیں ہم سرکل کرتے ہیں ایک دو ٹھیک ریپٹیشن والے دو تین واؤ والے ایک دو تین یا والے ایک دو تین اوکے جی تینوں کور ہو گئے تینوں کور ہو گئے اب نوٹ کریں ایسا غیر سے ہی فیل جس کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے اس کو گرامر میں محمود کہتے ہیں محمود کیسے کہتے ہیں محمود ہے محمود کسے کہتے ہیں جیسی ابد کی جائے نا تو محمود کسے کہتے ہیں اس میں حمزاج ہے بس ٹھیک ہے نا محمود کون سا پسند ہے اسم الفاظ وفول اب پہچانا کریں لفظوں کو ٹھیک ہے محموس محموس کیسے کہتے ہیں پراپر ڈیفینیشن کیا ہوگی ایسا غیر صحیح فیل ایسا خیر صحیح فیل جس کے حروف مادہ میں کسی جگہ بھی حمزہ آ جائے یہ دو بٹا دو نمبر والی ڈیفینیشن ہے یہ نہیں ہوگی وہ جس میں ٹھیک ہے نہیں نہیں وہ جس میں وہ یہ خالی جگہ خود بول کرو وہ کیا کس میں ٹھیک ہے نا اچھا جی جس فیل کے حروف مادہ میں حرف کی تکرار ہو جائے اس کو گرامر کی اصطلاح میں مضاعف اف کہتے ہیں مضاعف مضاعف مضاعف میم پیش والی ہے یسمول فائل اسم الفول شاوا شاہ دیکھا پہچان پہلے پتہ بھی نہیں ہوتا اب آپ ناموں کو پہچانیں گے اور اسم الفاظ اسم المفول کا سیکھا ہے کس باب سے ہے ہو گئی علی نظر آ رہا ہے مفالفا یوزاف ٹھیک ہے نا مضاعف یعنی دگنا کیا ہوا ڈبل کیا ہوا ٹھیک ہے ڈبل کیا ہوا محموز حمزہ دیا ہوا جس فیل کے حروف مادہ میں واؤ یا یا جائے نا حروف لت آ اس غیر صحیح فیل کو کہتے ہیں موتل موتل محموزن مضاعف موتل مو موتل میم پیش اسمور فائل اسمور فول بس یہ بتا چلا اس میں کوئی شد آ نا تو شد ہم نے پڑھنی ہے کہ شد کیوں آکی مزاف کسے کہتے ہیں ایسا جی جس کے حرف دو آج موتل کسے کہتے ہیں مزر حرف اللہ تاج ہے حرف اللہ کتنے ہیں دو کون کون سے واؤ اور یا بعض لوگوں نے حروف علت میں الف کو بھی شامل کیا ہے کہ واؤ یا اور الف الف بھی حرف علت ہے لیکن الف ذہن میں رکھیے گا یہ وا اور یا کو سپورٹ کرنے کے لیے آتا ہے صحیح ہے تو یعنی اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ واؤ اور یا صرف حروف علت ہیں لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک واؤ الف یا حروف علت ہیں تو دونوں آرام میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں لیکن ہم نے وا اور یا کو ہی فوکس کرنا ہے اس لیے کہ کسی بھی فیل کا الف حرف مادہ نہیں ہو سکتا الف کبھی بھی کسی فیل کا حرف مادہ نہیں ہو سکتا یا ہمزا ہوگا یا پھر واؤ یا ہوں گے تو اس لیے ان کی بات میں وزن ہے سمجھ آ گی نا کلیئر اچھا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ صحیح خیر سے ہمیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی فیل غیر سے ہی ہوتا ہے نا تو کردانے کتنی ہے ساٹھ ہزار چودہ کردانے دو گردانے ٹھیک ہے دو گردانے ہیں ٹوٹل جب بھی کوئی فیل گیر سے ہوتا ہے نا تو وہ جو دو گردانے ہیں نا ان گردانوں میں بعض اوقات چینجز آنی شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے چینجز آنی شروع ہو جاتی ہے وہ چینجز یا تو کسی ایک لفظ میں ہوتی ہے کسی ایک لفظ میں ہوتی ہے وہ چینجز یا آدھی گردان میں ہوتی ہیں یا پوری گردانی ہو جاتی ہے یا ماضی کی ہو جاتی ہے مظاہرے کی بچ جاتی ہے یا مظاہرے کی ہو جاتی ہے تو ماضی کی بچ جاتی ہے یہ ساری چیزیں ہم غیر سیفار ٹاپ بیٹسمین اللہ تعالیٰ پڑھیں Okay, اس لیے آپ کی پوری توجہ پوری دلچسپی چاہیے بہت مزے دار ٹاپک ہے آپ انجوائے کریں گے ان ہاں تھوڑا سا پیچیدہ ہے لیکن وہ مزہ ہی کیا ٹھیک ہے نا جو سادگی میں ہو پیچیدگی میں آپ کو پتا ہے مزہ ہوتا ہے تو ہم محموز کو شروع کر رہے ہیں باقاعدہ آج اور آپ کے سامنے آج آمنو اور آمین سالو ہو جائیں گے ان تین ایگزامپل میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں جی. محمود کی نمبر ایک حمزہ میم را نمبر دو سین حمزہ لام نمبر تین قاف, را حمزہ یہ تین ایگزامپل بتا رہی ہیں کہ حمزہ شروع میں بھی آ سکتا ہے حمزہ درمیان میں بھی آ سکتا ہے حمزہ اینڈ پر بھی آ سکتا ہے فا اینڈ لام کی صورت میں حمزہ کس جگہ پہ آ رہا ہے فا کی جگہ پر لہذا ایسے محموز کو جس کے فاق علیما کی جگہ پر حمزہ ہو اس کو کہا جاتا ہے محموز الفا محموز الفا جی؟ باقی دو کے نام آپ خود بتائیں گے اس کا نام کیا ہوگا محموز العین محموز اللام جی تو محموز کی دین کس میں ہوگی محموز الفا ماموز العین محموز اللام کوئی آپ سے پوچھے مزہ محموز اللام کیا ہوتا ہے جس کے نہیں بات ہوتی کبھی بھی ہاں وہ ماموز وہ محموز جس کے لام کا لما کی جگہ پر حمزہ وہ محموز اللام کہلاتا ہے ٹھیک ہو گیا نا محموز الفا محموز العین محموز الام اب ہم چونکہ چینجز سمجھنا چاہ رہے ہیں आप आज से अपने आप को ना सर्जरी डिपार्टमेंट में समझेल वार्ड सर्जिकल वार्ड ठीक आप यानी फिजिशियन से अब सर्जन बन गया है। ले जी डॉक्टर पेशेंट को सिम्टम्स से पहचानता है صحیح غیر صحیح صحیح اوکے جو صحیح ہے وہ تو صحیح ہے اور نارمل کردان اس کی ماضی کی مظاہرے کی ہو رہی ہے شکرا شکرا شکرا شکرتا شکرا شکرا یشکر یش قرآن یشکر تشکر و تشکرانے یشکرنا تشکر تشکرانے تشکرون تشکرینا تشکرانے تشکرنا اشکرون صحیح اوکے کوئی مسئلہ نہیں غیر صحیح حمزا ڈیٹیکٹ ہو گیا ڈاکٹر نے روک لیا فردر ٹیسٹ محموز الفا ہے محموز العین ہے یا محموز لام ہے اگر محموز العین اور محموز اللام نکلا تو انہیں بھی بھیج دیا اوکے تم صحیح کی طرح زندگی گزار سکتے ہو کوئی پرابلم نہیں ہوگی محموزل اور اللہ اللام میں ٹھیک ہے یعنی جس طرح صحیح کی کردار ہوتی ہے نا اسی طرح ان دونوں کی بھی ہوگی اس کو بھی صحیح کے تو پہ کیا جائے گا کوئی ریئر زیرو پوائنٹ محمود جس کو پرابلم ہوگی لیکن ہماری اس کلاس میں نہیں ہوگی اسے محموز الفا کو روک لیا جائے گا محموز الفا کو روک لیا جائے گا اوکے جی اب فردر ٹیسٹ ہو رہے ہیں دو وارڈز بنے ہیں جی محمود الفا کے ایک ماضی وارڈ اور ایک مزارے وارڈ جب بھی آپ کسی جاتے ہیں ہاسپٹل میں دو طرح کے ہوتے ہیں خواتین کا اور ایک جینٹس کا اتنے بیڈ وہاں ہوتے ہیں اتنے بیڈ وہاں ہوتے ہیں ایسے ہی ہے نا تو محمود الفا کے بھی دو پورشنز ہیں ایک ماضی کا ایک مزارے کا چودہ پیشنٹ ماضی کے چودہ مزارے کے محمود کا جو ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ گردان کرتے ہوئے جب بھی دو حمزے اکٹھے ہو جائیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں آپ ماشاءاللہ اللہ صحیح لوگ ہیں آپ گردان کر رہے ہیں اور گردان کرتے ہوئے دو حمزے اکٹھے ہو گئے گردان کرتے ہوئے کسی لفظ میں دو حمزے اکٹھے آ گئے دو حمزے اکٹھے آ گئے اوکے جیسے دو حمزے اکٹھے آئے فورن ان کو پکڑا آپ نے اور چیک کیا کہ دو حمزے اس طرح آئے ہیں کہ پہلا والا حمزہ جو ہے اس پہ حرکت ہے اور دوسرا حمزہ ساکن ہے دو حمزے اس طرح آئے ہیں کہ پہلے حمزے پہ حرکت ہو کوئی بھی حرکت ہو یعنی زبر ہو پیش ہو یا زیر ہو اور دوسرا حمزہ سکون کے ساتھ ہو یہ ہے جیٹ یہ ہے مسئلہ یہ ہے اصل جڑ جیسے یہ چیز ملتی ہے یہاں پر سرجری کی جائے گی جی یہ جو سچویشن میں نے آپ سے ہم لکھے نا اس کو میں کھول کے لکھ رہا ہوں کھول کے لکھنے کا کیا مطلب ہے مجھے بتائیے یہ حمزہ نا زبر والا یہ بھی حمزہ تو یہ میں نے یہ والی سچویشن بنائی ہے یہ والی یہ ٹھیک ہے نا گردان کرتے ہوئے جب بھی کسی لفظ میں دو حمزے آ جائیں اس طرح آئیں کہ پہلے حمزے پر کوئی نہ کوئی حرکت ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو سمجھ رہے ہیں فالٹ فالٹ سمجھ رہے ہیں نا فالٹ ہی پہچاننا اصل کام ہے جب فالٹ پکڑ لیا تو اب علاج ہوگا علاج یہ ہوگا کہ دوسرے حمزے کو ریپلیس کیا جائے گا دوسرا حمزہ بدلا جائے گا علاج کیا کریں گے دوسرے حمزے کا علاج کریں گے دوسرے حمزے کو صحیح کریں گے ٹھیک ہے دوسرے حمزے کو بدل دیں گے ہم یا تو الف میں یا تو میں بدل دیں گے دوسرے حمزے کو اب دیکھیں اب یہ حمزہ نہیں ہے یہ الف ہے یا بدل دیں گے دوسرے حمزے کو یا میں یا بدل دیں گے دوسرے حمزے کو واو میں سمجھ آ رہی ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ الحم میں کب بدلنا ہے واو میں کب بدلنا ہے یا میں کب بدلنا ہے پتہ چل گیا نا ہاں جی حمزہ کو الحم میں کب بدلنا ہے <مجد> حمزہ کو الحم میں وہ سب بدلیں گے جب پہلے حمزے پہ زبر ہوگی دوسرے حمزے کو یا میں کب بدلیں گے جب پہلے حمزے پر پہ زیر ہوگی دوسرے حمزے کو واو میں کب بدلیں گے جب پہلے حمزے پر پہ پہ پیش ہوگی ٹھیک ہے اچھا جی اب دیکھیں میں آپ سے کہتا ہوں با ظبر الف کیا بنتا ہے با ذبر الف با تا ذبر الف تا حمزہ زبر الف آ اور یہ آ جو ہے یہ ایسے لکھا جائے گا اوکے سمجھ آ گیا صرف کلیئر اب پھر سن لیں پرابلم کیا ہے پرابلم ہے دو حمزے اکٹھے دو حمزے اکٹھے اس طرح کے پہلے حمزے پہ حرکت ہے اور تین حرکتیں ہیں کوئی یہ نہیں کہ جی دو سو تین سو چار سو پانچ سو حرکتیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہڑی حرکت آ گئی اور دوسرا حمزہ ساکن ہے تو علاج کس کا ہوگا دوسرے حمزے کا کس میں علاج ہوگا یا الف میں یا واؤ میں یا یا میں اور ڈیپینڈ کرے گا پہلے حمزے کی حرکت پر اگر پہلے ہمزے پاس زبر ہوگا تو دوسرے حمزے کو ال میں بدل دیں گے اگر پہلے ہمزے پاس زیر ہوگی دوسرے حمزے کو یا میں بدل دیں گے اگر پہلے ہمزے پر پیش ہوگی دوسرے حمزے کو واؤ میں بدل دیں گے لے جی پہلا کام اب آپ نے یہ کرنا ہے ساکب حمزہ میم را روٹ لیٹرز ہیں اس سے ماضی مظاہرے بنا دیں جلدی سے بنائے بنائے شبش حمزہ آپ آپ یار یار اور باپ کے بغیر آپ کیسے بنا سکتے آپ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے سوچ رہے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں دونوں کے یار کیا بنے گا اور باپ تو پوچھے بات روٹ لیٹر سامنے آتے جب تک باب نہیں پتا آپ کچھ نہیں کر سکتے اور آپ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے باب ہے نون آپ بنا لیں گے بنائے امرا امرا یا مرو امرا یا بن گیا نا امرا سے گردان کریں اور مجھے گردان کرتے ہوئے آپ تو نہیں سوچیں گے باقی سوچیں کہ گردان کرتے ہوئے کسی لفظ میں دو حمزے اکٹھے آ رہے ہیں اور اگر آ رہے ہیں تو اس سچویشن کے ساتھ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے آپ نے سوچنا ہے ساکم ماضری سے گردان کرتا ہے امرہ جی تو ہم سے? نہیں آئے کے okay. چود کے چودہ, چودہ پیشن فارغ چھٹی ہوگی ٹھیک ہے مظاہرے کی کرتان سنیں اور سے یا پورانی یا قرآن <tip> پکڑ لیا نا پکڑ لیا تیرواں پیشنٹ پکڑ لیا تیرواں پیشنٹ پکڑ لیا باقیوں کا جاؤ اوکے کیا تھا اوکے جی ابھی تھیٹر میں لے گئے دوسرے ہم سے کیا لاج ہو رہا ہے کس میں अलिफ में टू आमुरु स्कून आ गया ना पहले झटके लग रहे थे उसे अमुरु अब उसे स्कून आ गया आमुरु ओकेमरु यामुरानी या मरूना या या तामरु तामुरानी या मुरना तामु तामानी ताूना तामीना तामुरानी तामरना आमुरु नू زیادہ پرابلم تھی دو حمزہ والوں کو آمرو کے کیا مانے امرا کے مانا ہوتا ہے حکم دینا آ... میں حکم دیتا ہوں یا میں حکم دوں گا حسن اگر جملہ ہوتا میں حکم دیتی ہوں پھر اربی کیا ہوتی میں حکم دیتی ہوں میں حکم دیتی ہوں یہی ہوگا یار ٹھیک ہے نا تینواں سیگا مزکم اور سیم ہوتا ہے تو آمرو میں حکم دیتی ہوں کے لیے بھی یہ لفظ ہے آمرو ہوں میں اس کو حکم دیتی ہوں سہیب سورہ یوسف لا یف الم یف ٹھیک ہے کی بیوی کا کال اس نے قسم کھا کا کہ انلم یفل اگر اس نے نہ کیا ماں آمرو ہوں جو میں حکم دیتی ہوں اسے ن ٹھیک ہے نا تو ضرور بے ضرور جیل میں ڈال دیا جائے گا وَلَا يَكُونَم مِنَ اور ضرور بے ضرور چھوٹا ہونے والوں میں سے گا। پھر یوسف سے دعا کی تھی کہ رب سے کہ میرے رب جیل بہتر ہے مجھے اس سے جس کی طرح مجھے یہ بلاتی ہے تو آمرو اوکے جی Clear ہو گیا اچھا جی سمجھ آ گی پرابلم فالٹ جہاں ہے اچھا है وہی ہوتا ہے جی سیدھی سی بات ہے ڈاکٹر अच्छा مکینک بنا है اچھا مکینک وہی ہے جو فالٹ پہ ہاتھ ڈالے ٹھیک ہے نا آ, پتا تیروے نمبر تیرے اچھا جی آگے چلے حمزہ میم نون حسن ماضی گزارے چلے پوچھا تو پھر ہیلو شبش شابش شبش سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے افعال کا ماضی مزارے لکھ لو جلدی سے کیا ہے اف الا الف ایلو ٹھیک ہے خالی کرے جگہ فائل نام کی جگہ خالی کرتے کرتی خالی حمزہ میم نون اس کو میں ہم کے طور پہ لکھ دیتا ہوں حمزہ میم نون امنا یؤمنو امنا پھنس گیا پہلے ماضی میں پہلا ہی بیٹھ پھٹ گیا ہے امنا کیا بن جائے گا آمنا آمنا سے کرتان آمنا آمنا آمنو یا یو لذینا آمنو ٹھیک ہے وہ جو ایمان لائے آمنت آمنتا آ آمنتا آمنتما آمنتم آمن تم آمنتی آ منتما آ منت آمنتو آ منا کالا دلاب آ منا فیل بنانے فیل کس سے بنائیں گے ماضی سے مزارے سے مزارے سے اوکے جی مزارے کے سارے حاضر حاضر چھ سیوں سے ٹھیک ہے اس میں چھ میں میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں تم مینو اور جمع کا لے رہا ہوں مینونا فیل بنانا ہے کس باپ کا ہے فیلفال کا افال کا کیسے بناتے ہیں یاد ہے میں نے کہا تھا باپ افال کا جب بھی فیل امر بنانا ہے وہ حمزہ واپس لا کے بنانا ہے حمزہ واپس لائیں لے آئے واپس آ گیا مزوم کریں مزوم ہوا اللہ مظاہر ہٹ آئے آ مینو فارمولہ لگائے آ مینو پھیلا امر تم ایمان لاؤ یا آ منو آ منو بلاہ و رسول اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اوکے جی ماموس سمجھ میں آ گیا بس یہی ماموس تھا اگر سمجھ میں آگیا بہت اچھی بات ہے نہیں آیا مزید پڑھیں گے آگے ان شاء اللہ سبحان کے اللہ ہم دیکھا ارشد والا